تیسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اس سیاسی زلزلے کے جو خطرناک اثرات تھے وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے عرب قوم اور غیر عرب قوم مسلمان امت جب اپنی نیند سے بیدار ہوئی تو اس کو یہ احساس ہوا کہ اس زلزلے کی وجہ سے بہت نقصان ہو چکا ہے اور وہ کیا نقصانات تھے اس کا خلاصہ اس فرما رہے ہیں کہ میں مختصر طور پر یہ بیان کرنا چاہوں گا نمبر ایک مکہ مدینہ بیت المقدس آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی طور پر تو کفار ہم پر قابض ہیں چاہے وہ عرب ممالک ہوں یا غیر عرب ممالک ہوں بادشاہی سسٹم کے ذریعے ڈیموکریسی نظام کے ذریعے اور کسی حد تک کمیونزم نظام کے ذریعے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کفار بالواسطہ طور پر ہم پر قابض ہیں سیاسی اعتبار سے اور بیت المقدس پر وہ بلا واسطہ قابض ہیں لیکن اب جو امریکیوں اور یہودیوں نے حملہ کیا ہے اس کے دو مقاصد ہیں پہلا مقصد مکہ مدینہ اور بیت المقدس پر مکمل طور پر پنجے گاڑ لینا مکمل طور پر اپنے قبضے میں لانا اور پھر فلسطین کے قبضے کو یہودیوں کے ہاتھوں میں مضبوط کرنا ہے اور مسلمانوں کا جو بیت المال ہے یعنی پٹرول کے ذخائر ان سے چوری کرنا ہے اور معاشرے میں مغربی یہودی نصرانی ثقافت کو پھیلانا ہے یہ ان کے مقاصد ہیں اور ان تمام مقاصد کی تاج پوشی انہوں نے کس طرح کی ہے یعنی ان تمام مقاصد کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ عسکری حملہ ہے اس عسکری حملے کے ذریعے جس کا نام انہوں نے آصفات الصحرا صحرا کا طوفان جس کا نام انہوں نے رکھا اور انہوں نے بظاہر یہ بتایا کہ ہم کویت کو آزاد کرنے آئے ہیں کویت کو آزاد کرنے کے لیے دس لاکھ فوجیوں بھی گیا ضرورت تو یہ سب وہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا مقصد جو ہے حاصل کیا ان کا مقصد کیا ہے نیو ورلڈ آرڈر یعنی نئے عالمی نظام کے تحت پوری دنیا کو تسلیم کرنا اور پوری دنیا کو سرینڈر کرنا یا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں اقبا العم لرادی اصلیبی بزعامت امریکہ <سؤال> یعنی امت مسلمہ کو امریکیوں کی سربراہی میں صلیبی اور یہودی عظائم کے سامنے مغلوب کرنا امریکیوں کی سربراہی میں صلیبی اور یہودی عزائم کے سامنے امت مسلمہ کو سرینڈر کروانا <سؤال> یہ ان کا مقصد ہے امت مسلمہ کو جھکانا یہ ان کا مقصد ہے لمبی چوڑی باتیں جو ہیں یہ سب تمہیدے ہیں اور مقدمے ہیں مقصد بس یہ ہے کہ اس امت اسلام کو اسلامی امت کو یہودیوں کے اور عیسائیوں کے سامنے جھکا دیا جائے اور اس کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہوگی امریکہ کے ہاتھوں میں ہوگی میرے بھائیوں بغیر کسی استثنا کے یہ بات واضح رہنی چاہیے بغیر کسی استثناء کے ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں عرب اور مسلمان ممالک کی تمام حکومتوں نے یا تو اس حملے میں شرکت کی یا اس حملے کی تائید کی اور تمام ملکوں کے مرتد حکمران جنہوں نے اپنے نظام کو اپنے ملکوں میں مضبوط کر لیا ہے انہوں نے ہر قسم کی جنگی امداد لاجسٹک سپورٹ فضائی زمینی اور سمندری حیثیت سے امریکیوں کو فراہم کی چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ عرب ممالک ہو جو بھی ملک ہو جہاں پر بھی ان تواغیت کی حکمرانی ہے سب نے امریکیوں کی مدد کی ایران نے بھی مدد کی ورنہ اگر ایران کی اتنی زیادہ دشمنی ہوتی تو اس کی سرحد پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس نے کچھ کیا کیوں نہیں کچھ کرنے کی بات آپ چھوڑیں بلکہ ایران نے خود مدد کی ہے اس کے راستوں سے زمینی کانوائی گزرتے تھے اور عراق میں داخل ہوتے تھے یہ سب کچھ ایران کے بارڈر پر ہوتا رہا ہے اور ان ممالک کے ذرائع ابلاغ نے زبردست انداز میں امریکیوں کی حمایت کی اور صدام حسین کی مخالفت کی عراق کی مخالفت کی بلکہ بعض ممالک تو عسکری طور پر بھی شامل ہوئے یا عملن شامل ہوئے عسکری طور پر کہ انہوں نے سو دو سو ہزار فوجی بھیجے یا بطور نشان کہ چمن میں جب بہار آئے تو ہمیں بھی یاد کر لینا تو کچھ ایک دو تین فوجی بھی بازنے بھیجے ہیں کہ پیچھے نہ رہ جائے کوئی اس کار خیر سے اللہ ان کو تباہ کرے مسلمان اور اسلام کے اوپر اس حملے میں سب کا کسی نہ کسی حد تک حصہ رہا ہے حصہ بقدر جسا لطف بھی تاطل کل حکومات في محربتی شعوبی ہے وہ دین تاکہ یہ حکومت اس بات کا اثبات کر سکیں اپنے بڑے تھانے دار امریکہ کو یہ بتا سکیں کہ اس نئے عالمی نظام میں اپنی قوم کے خلاف لڑنے میں اور اپنے دین کے خلاف لڑنے میں اور مسلمانوں کے مسائل میں خیانت کرنے میں اور مسلمانوں کے مقدسات کو دشمن کے حوالے کرنے میں اور مسلمانوں کے بیت المال کو دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دینے میں ہمارا بھی حصہ ہے اس بات کا اس بات کرنے کے لیے کہ اس عالمی نظام کا ہم آساسی اور بنیادی حصہ ہیں سب نے مدد کی دو استثناء بغیر کسی استثناء کے اس میں کوئی بھی ملک مستثناء نہیں ہے تمام ملکوں نے حمایت کی امریکہ کی اور میرے بھائیو اس سیاسی زلزلے سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر جو دینی ڈھانچہ موجود ہے جس میں مستقل علماء بھی موجود ہیں آزاد جو کسی حکومت کی طرف منسوب نہیں ہیں اور جس میں اسلامی جماعتیں پارٹیاں بھی موجود ہیں اکثر کے بارے میں یہ بات واضح ہوئی کہ یہ ایبارتنان ہے کلن منہار کہ یہ ایک ٹوٹے پوٹھے اور کھوکھلے ڈھانچے سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور یہ لوگ اس امریکی حملے کا مقابلہ کرنے کے کسی طور پر بھی قابل نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات تو یہ ہے وہ علماء اہل سنت اور وہ علماء جن کی اتباع کی جاتی ہے وہ مفتی حضرات جن کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے اس صلیبی حملے کی حمایت میں میڈیا میں نظر آنے لگے کہ عراق نے ظلم کیا اور صدام حسین کو مار دینا چاہیے فاس بغ ہے شرعیہ چنانچہ انہوں نے اس حملے کو شرعی رنگ دیا اور اسے جائز قرار دیا بل اعتبار ہو بلکہ ان علماء میں سے بڑے بڑے جو منافق ہیں ان کے انہوں نے یہ کہا ان قدوم الامریک الجیر اطلار اب ذرا سہیں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیے کیا کہنا چاہتے ہیں اب یہ لوگ نام بھی ان حضرات کے موجود ہیں کہ ان لوگوں نے یہ بات کی کہ امریکیوں کا جزیرت العرب میں آنا من اکبری نیام اللہ اللہ کہ یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے وہ انہوں یستر اور ہمیں اس پر شکرانے کا سجدہ ادا کرنا چاہیے سرجے شکر کے لائق ہے یہ بات کہ امریکی حضرات تشریف لائے ہے اور یہ بات کس خبیص نے کی ہے یہ بات سعودیہ کے حتو کبار کے ممبر شیخ ابو بکر جزائری نے کی ہے یہ مصنف ہے تفسیر لکھی ہے اس نے اب وہ حضرات جو کہ تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں کہ آپ نے سدیش کے, کے خلاف بات کر دی اپنے کعبہ کے ایما کے خلاف بات کر دی بھئی آپ ان حقائق کو کیوں نہیں دیکھتے یہ تو ایسے حقائق ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا ان کے انکار آپ کر سکتے ہیں تو آئے آپ انکار کریں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سورج کو اپنی انگلی کے ذریعے چھپائیں یا ابو بکر جابر جزائری ہے یہ وہ خبیص ہے جس کے بارے میں لوگ فضیلت الشیخ لکھتے ہیں اور حافظ اللہ لکھتے ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ امریکیوں کا آنا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور سج شکر ادا کرنے کے ہے جن امریکیوں نے آ کر ہمارے پندرہ لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہزاروں ہماری بچیوں کی اس مدری کی ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی یہ اس خبیص کے مطابق سجدے شکر کے لائق ہیں ان لوگوں نے تفسیریں لکھی ہیں بڑی بڑی تعلیفات ہیں ان کی لیکن میرے بھائیوں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے تفسیریں لکھنے سے کیا ہوتا ہے اگر کتابیں لکھنے سے کسی کے علم اور تقوا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو المعجم و جم المفح رسل الفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے الفاظ حدیث کا جو انسائکلوپیڈیا ہے ڈکشنری ہے یہ تو ایک انگریز نے لکھی ہے تو کیا وہ متقی ہے اگر کتابیں لکھنے سے اور علم کے زیادہ ہونے سے انسان کے تقوے اور اس کی پرہیزگاری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو پھر ابلس نے کون سی غلطی کی تھی اس کا علم تو اتنا زیادہ تھا کہ وہ فرشتوں کو سبق پڑایا کرتا تھا اور روایات میں آتا ہے کہ وہ خود انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کی ہے آپ کو معلوم ہے تو وہ جنات جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے ان کے خلاف جنگ کرنے جہاد کرنے جایا کرتا تھا زمین پر اور اپنے مشرق جنات کا خون بہایا کرتا تھا اس لیے تو فرشتوں نے کہا ہے نا کہ اللہ آپ انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی خون بہائیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلا تھا کہ وہ خون بہائیں گے ان کو اسی سے پتہ چل رہا تھا نا کہ یہ جو ابلیس ہے یہ جاتا ہے اپنے بھائیوں کا خون بہاتا ہے تو یہ انسان آپ بنائیں گے وہ بھی خون بہائیں گے ورنہ فرشتوں کو کیسے پتا چلا وہ تو عالم غیب تو نہیں ہے لیکن ان کو تجربہ تھا نا کہ وہ ابلیس کے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے اپنے جنات کے خلاف جہاد کیا کرتا تھا یہ ابلیس اسی ابلیس کے بارے میں ایک شاعر یہ کہتا ہے لوکان العلم من دون التقا لو لوکان العلم شرفا کہ اگر تقوی کے بغیر علم شرافت کی بات ہوتی عزت کی بات ہوتی لگانا اشرف خلق اللہ ابلیس تو اللہ تعالی کی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرافت والا اور سب سے زیادہ عزت والا ابلیس ہوتا بات ما سمجھ میں تو یہ حیات کبار العملہ ایجنٹوں کا جو ایک ادارہ ہے جس کا ابھی ابھی ایک فتویٰ آیا ہے وہ آپ حضرات نے دیکھا ہے ڈیوڈ پٹریاس نے جس پر سعودی عرب کے مفتیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے میرے دوستو یہ تو اس وقت کی بات ہے جب 1991 میں امریکی یہودیوں اور نصرانیوں کو سب کو اپنے جلوں میں لیے خلیج میں کود پڑے تھے اب جب کہ افغانستان پر حملہ ہو چکا ہے عراق پر حملہ ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں ایک کفار کی طرف سے نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے جس میں مسلمانوں پر وہ بے انتہا بے تحاشا ظلم تشدد کر رہے ہیں ان ایام میں امریکیوں کا جو عراق کا عمومی جنرل کمانڈر رہا ہے بعد میں وہ افغانستان میں بھی کمانڈر رہا ڈیوڈ نے سعودی عرب کے علماء کمیٹی جس کو حیات العلماء کہتے ہیں یعنی بڑے علماء کی کمیٹی جسے ہم الحمدللہ للہ حیات کبار العمال کہتے ہیں کہ بڑے ایجنٹوں کی کمیٹی تو اس کمیٹی کا ڈیوڈ پٹریاس نے شکریہ ادا کیا ہے بلا کیوں سوال ہے نا یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس ہائی کبار الومالا نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ جہاد کے لیے ظاہر سے بات جہاد کا لفظ استعمال نہیں کرتے ٹروریزم ارحاب دہشت گردی کو چندہ دینے والے اور دہشت گردوں کو چندہ دینے والے مجرم ہوں گے اور ان کا یہ کام جرم تصور کیا جائے گا اور ان کو گرفتار کیا جائے گا تو اس پر ڈیوڈ پٹریاس نے شکریہ ادا کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کے ان بکے ہوئے جھکے ہوئے مولویوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے دہشت گردی کے اس عالمی جنگ میں ہماری اتنی بڑی مدد کی اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی جرت کا مظاہرہ کیا یہ ڈیوڈ پٹریاس کا بیان ہے ان کے فتوے پر شاباش ہے اور اس نے ان کو خراج تحسین پیش کی ہے یہ سب اس طرح کی باتیں ہیں جو کھلم کھلا پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے آپ یہ کہیں گے کہ ڈیوڈ پیٹریاس کا بیان ٹھیک نہیں ہے آپ یا یہ کہیں گے کہ انہوں نے ایسا فتوا نہیں دیا ہے اور دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں دونوں باتیں حقیقت ہیں کہ اس کا بیان بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور ان کا فتوا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور دونوں چیزیں نیٹ میں آپ کو مل سکتی ہیں تو اب آپ کیا کریں گے آپ پھر بھی ہمیں ملامت کریں گے ہمیں تنقید کریں گے کہ نہیں آپ غلط ہیں تو ٹھیک ہے ہم غلط ہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے لیکن یہ کہ کفار اور یہودیوں اور نصرانیوں کی مدد کرنے والے ان مولویوں سے احتیاط کرنے کی ہم تلقین آپ کو کرتے رہیں گے اب اگلا جو موضوع آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے